اور جب موسا اپن قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا جے نجلاوا ہوا کہا تم نے کیا بری میری جانشیں کی میرے بعد کیا تم نے اپنی رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنی بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپن طرف انچنی لگا کہا e, میرے ماجائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قرب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوہے کو نہ ہنسا اور مجھے ظلموہے میں نہ ملا